ف اولام توعت القع المعروف فعد اعظم امرو فل صدق اللہ خیر الحمل عصی تُم ان طلّی تم انتف صدو فل ارد و تق ارحمکم الا اقلین النہ اللہ ف افلا یتبرون قرآن ام سول لهم بین لهم اندی نرتدو قالوا ادباری کری ہُو مانزل الله اکم في بادل امری و اللہ عالم و اثرم ف اِا توفتمل وجوہم و ادب رحم ظالک بن متباؤ ماسحط اللہ و کری ہُو مقصد سور محمد کا القتال فی صبی اللہ اور منافقین کے احوال اور ترغیب للنفاق صورت دو حصوں پر مشتمل ہے اور آیات اٹتیس ہیں سورت کی جو آدھی آیات ہیں انیس آیات یہ پہلا حصہ ہے جس میں سورت کا مقصد القتال فی سبیل اللہ وہ بیان کیا گیا جہاد کی مشروعیت کی حکمت ذکر کی گئی کہ جہاد کو اللہ نے کیوں مشروع قرار دیا ہے تاکہ ایمان والوں کا امتحان لیا جا سکے ورنہ اللہ خود اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ کر سکتا ہے ہلاک کر سکتا ہے اور کافر اور ایمان مومن اور کافر کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان بڑا واضح موازنہ کیا گیا اور تقابل کیا گیا اور پر آخر میں آیت نمبر انیس میں دعوی توحید ذکر کیا گیا کہ یہ جہاد یہ مسئلہ توحید کے لیے ہے دنیا میں توحید پھیلے گا نہیں جب تک جہاد نہ کیا جائے اور جہاد کا اصل مقصد یہ اعلۂ کلمت اللہ ہے یہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب جہاد اس مقصد کے لیے کیا جائے لیکن توحید کے لیے بھی پہلے علم ضروری ہے جاننا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ توحید اگر ایک فریضہ یہ ہے کہ توحید کے کلمات کی گواہی دی جائے یعنی ان الفاظ کو دہرایا جائے ان الفاظ کو پڑھا جائے تو کلمہ توحید کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے اور اس پہ اس کے معنی پہ سمجھا جائے فعلم انہ وسطر لزمبک استغفار یہ عمل ہے یہی وجہ ہے کہ بخاری انہوں نے باب باندھا ہے ترجمۃ الباب العلم قبل القول والعمل علم یہ قول اور عمل سے پہلے ہے علم یہ قول اور عمل سے پہلے ہے اور ہم نے سفیان ابن عیینہ کا قول وہ بھی ذکر کیا تھا اب یہاں سے آیت نمبر بیس سے آخر تک یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے اور اس دوسرے حصے میں منافقین کے اوصاف وہ بیان کیے گئے ہیں کہ منافق جہاد سے بھاگتا ہے جہاد سے اس کی نفرت ہے اس کے دل میں جہاد کی نفرت ہے یہ کافروں کی پیروی کرتا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے دشمنوں کی ان آیات میں منافقین کے اوصاف وہ بیان کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ قرآن یہ علت بیان کرتا ہے کہ یہ منافق دراصل یہ قرآن کو نہیں سمجھتے ورنہ اگر قرآن کو سمجھتے ہوتے قرآن میں تدبر کرتے تو ان کے دل میں کبھی بھی کفار کے ساتھ یہ محبت نہ ہوتی ان کے دل میں کبھی بھی جہاد کی نفرت نہ ہوتی اور اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہو تو جہاد کے ساتھ نفرت ہوگی قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہو تو مسلمانوں پر مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا لیکن دین کے دشمنوں کی پیروی اور دین کے دشمنوں کی تابیداری بڑی ڈٹ کر کی جائے گی ان آیات میں آپ خود دیکھ لیں گے کہ منافق کو اللہ نے اس کے احوال کو کھول کر بیان کیا ہے تو ان آیات میں منافقین کے احوال یہ بیان کیے گئے ہیں و یقول الدین آمنو جس طرح صورت میں ایمان والوں کا اور کافروں کا تقابل وہ بیان کیا گیا تو ابسائت میں مخلص ایمان والوں کا اور منافق کا بھی تقابل کیا جا رہا ہے کہ مخلص مومن وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب جہاد کا حکم یہ صحابہ کرام کی صفت تھی ان مخلص مومنوں کی صفت تھی اس انتظار میں تھے کہ کب ایک صورت نازل ہو اور کب اس میں جہاد کا حکم دیا جائے اور ہم اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں کفر کا خاتمہ کریں ہم ایک جانب ان مخلص ایمان والوں کا یہ حال تھا دوسری جانب منافق اس پر غشی کے دورے آتے اور منافق بزدلی اس پر چھا جاتی اور بزدلی کی وجہ سے اس پر ایسے دورے آتے گویا کہ کسی پر تم نے موت کا پیغام اسے دے دیا ہے اور جیسے کسی شخص پر موت کی بے, بے ہوشی آئی ہو اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوں اور بزدلی کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو تو مومن اور منافق کے درمیان یہی فرق ہے وہ یقول الدین آمنو اس پہلے جملے میں مخلص ایمان والوں کا ذکر ہے وہ یقول الدین آمن لولا اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں جو حقیقی معنوں میں جہاد مانتے ہیں قرطبی کہتے ہیں اے المؤمنون المخلصون آمنو مراد وہ مخلص ایمان والے وہ مراد ہیں اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو مخلص ایمان والے ہیں لز لط صورت کہ کیوں نازل نہیں کی گئی ایک صورت کہ جس میں جہاد کا ذکر ہو اور جس میں جہاد کی ترغیب ہو جس میں جہاد کا حکم ہو تو ایمان والے تو وہ اس شوق میں رہتے ہیں ایمان والوں کا تو یہ جذبہ ہے لیکن اب اس کے برعکس منافق کا کیا حال ہے فضا ان ضلع سورت و محکمۃ تو پس جب اتاری جاتی ہے ایک سورت محکمۃن محکم مضبوط محکم احکام مضبوط کو کہتے ہیں پختہ کو کہتے ہیں یہ اور سور سورت و وہ بڑے تابی حضرت قطعہ حضرت قطعہ المتوفہ 117 ہجری وہ کہتے ہیں کہ سورہ محکمہ یہ اس سورت کو کہتے ہیں کل صورت ذکر فی الجہد فہی محکمہ ہر وہ صورت کے جس میں جہاد کا بیان کیا گیا ہو جس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہو تو وہ سورہ محکمہ ہے وہ مضبوط صورت ہے وہی اشد القرآن عالل منافقین اور وہ صورت منافقین پر بڑی گراں ہوتی ہے اور بڑی بھاری ہوتی ہے قرآن اسے سور محکمہ کہتا ہے اور امام آلوسی حضرت قطعہ کے اس قول کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت قطعہ نے جو یہ بات کہی ہے تو وہ صرف اس ایک آیت کی بنیاد پہ نہیں کہی بلکہ انہوں نے پورے قرآن پر نظر دوڑائی ہے اور انہیں یہ بات پتہ لگی ہے کہ جہاں جہاں پہ جہاد کا بیان ہے جہاں جہاں پہ جس صورت میں جہاد کا بیان ہے تو وہ صورت وہ محکم اور مضبوط صورت ہے یعنی اس میں نسخہ کا کوئی احتمال نہیں اور جہاد کا یہ حکم یہ تا قیامت یہ باقی ہے امام راضی نے کہا کہ قرآن نے سورت کے ساتھ جو محکمہ کی یہ قید لگائی ہے تو یہ فائدے سے خالی نہیں اور اس میں منافقین منافقین کو زجر ہے کہ منافق کے لیے کوئی راہ فرار نہیں منافق یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہمارے ہاں یہ بعض منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن نے اس آیت میں جہاد کا حکم دیا ہے اور جہاد تو اپنے بستر کو اٹھانا ہے اور بستر لے کر چلنا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ جہاد سے مطلب ان راستوں میں گھومنا اور پھرنا ہے تو امام راضی کہتے ہیں کہ قرآن نے سورت کے ساتھ محکمت ان کی قید لگائی اور اس میں اس فائدے کی طرف اشارہ کیا کہ منافق کے لیے اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس میں قتال سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور معنی وہ لے سکے یا منافق کے لیے یہ راستہ بھی کھلا نہیں کہ یہ آیت تو منسوخ ہو چکی ہے اسی لیے ہم اب لڑیں گے نہیں اور یہ مکی دور ہے اور ابھی ہم پر مدنی دور نہیں آیا امام راضی کہتے ہیں کہ منافق کے لیے کوئی راستہ وہ فرار کا نہیں ہے وہ یقول اللہ آمن نُزِّلَتْ, نُزِّلَتْ سُورَةٌ اور کہتے ہیں وہ مخلص ایمان والے لز کہ کیوں نازل نہیں کی گئی ایک سورت اور یہ قرآن کے زیادہ شوق میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ ایمان والوں کا یہ شوق یہ قرآن کا ہوتا تھا وہی کا ہوتا تھا کہ کب وہی آئے اور ہمیں لڑنے کا حکم دیا جائے دراصل مکی دور میں مکہ میں مسلمانوں پر مشرقین کی طرف سے کفار کی طرف سے بڑا ناقابل بیان وہ ظلم و ستم ہوتا تھا لیکن مکہ میں مسلمانوں کو ان مشرقین کے خلاف جوابی کاروائی کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی تھی بلکہ انہیں ہاتھ رو کے رکھنے کا حکم تھا اسی لیے مکی صورتوں میں آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ نہ لڑیں نہ لڑیں بلکہ آپ بیان پر زور دیں لیکن جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی تو تب بھی ان کافروں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا اور یہ آج بھی ایسا ہے مسلمانوں کو اگر یہ جہاد سے کھلم کھلا انکار بھی کر لیں آج کے برائے نام مسلمان تو تب بھی اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کافر وہ تمہارا پیچھا چھوڑ لیں گے تم تمہارا پیچھا وہ چھوڑیں گے نہیں جب تک تم پر یہ ظاہری اسلام کا نام یہ تم پر پڑا ہو تب بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تو مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کر لی تب بھی انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ چلو مکہ میں ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب تو انہیں ترکی ترکی جواب وہ دینا چاہیے تو قرآن نے یہ آیات یہ نازل کی سورہ حج کی آیت نازل ہوئی سورہ محمد کی یہ آیات یہ نازل ہوئی جن میں جہاد کا حکم یہ دیا گیا ہے تو مسلمانوں کا شوق تھا کہ قرآن کی وہی نازل ہو اور انہیں جہاد کا حرص تھا یہ وہ مخلص ایمان والے تھے محکمت نازل کی گئی ایک سورت محکمتن مضبوط یعنی جہاد کے حکم پر وزیرال اور اس میں ذکر کیا گیا القتال لڑنے کا حکم جہاد کا حکم اس میں دیا گیا ری تل منافکین ری تلین فی قلو تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا بزدلی کا مرض منافقت کا مرض ینظرون علئی کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور بڑی لجاجت بڑی نظروں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم تو جہاد کے لیے تیار نہیں ہے یہ آپ نے ہمیں جہاد کا یہ حکم کیوں دیا ینزرون علئی کا تو وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف نظر المخشی دراصل یہاں پہ وہ جو کاف تشبی کا ہے تو وہ محظوف ہے کیسے دیکھیں گے ینزرون علئی کا نظر المخشی ایک نظر المخشی علیہ تو دیکھیں گے وہ آپ کی طرف اور اسے نحوہ کی اصطلاح میں یہ منصوب بنظ الخافظ کہا جاتا ہے یعنی یہاں پہ اصل میں وہ حرف جر محذوف ہے اور یہ نظرہ یہ منصوب ہے اور اصل میں یہ بنظ الخافظ ہے یعنی اس میں حرف جر وہ محذوف ہے اور کنظر المخشی یہ تو وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف جیسا کہ دیکھنا اس شخص کا اور المقش یہ اس میں مفرول ہے اور اس میں یہ الفلام یہ بمان الزی کے ہے یعنی جیسا دیکھنا اس شخص کا کہ جس پر بے ہوشی کہ جس پر چھائی ہو بے ہوشی من الموتی موت کی وجہ سے موت سے یعنی جسے موت کا پیغام دیا گیا ہو کہ تم تمہیں گولی لگ گئی یا تم مر رہے ہو اور اس مرنے کے اس پیغام کی وجہ سے اس پر غشی کے وہ دورے وہ آئے ہوں اللہ کا تو وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف جیسا کہ دیکھنا اس شخص کا کہ جس پر چھائی ہوئی ہو بے ہوشی کہ جس پر بے ہوشی آئی ہو من الموتی موت کی وجہ سے موت کی وجہ سے اس پر بے ہوشی آئی ہو اور بزدلی کی وجہ سے اس کا برا حال ہو سورہ احزاب آیت نمبر 19 میں بھی گزرا تھا منافقین کا یہی حال تدور کل یخشا من الموت اس کی آنکھیں ایسے گھومتی ہیں جیسا کہ اس پر بے ہوشی آئی ہو موت کی وجہ سے بے ہوشی آئی ہو موت کی وجہ سے فلال یہاں پہ یہ فاؤ لالحم تو عط القول معروف اس کے کئی معنی ہیں یہاں پہ ہم پانچ معنی یہ کرتے ہیں فم یہ فالحم یا تو یہ مستقل کلام ہے مستقل کلام ہے اور آگے توعت الوق معروف جیسا کہ مستقل آیت ہے تو وہ اس سے کٹا ہوا کلام ہے تو مانا یہ پہلا مانا پہلے دو معنی یہ ہم او لہم کے یہ ماں بعد کے کلام سے الگ اور کٹا ہوا کلام ف او لہم تو لائق ہے ان کے لیے یہ حالت اور اولا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کلمہ تحدید ہے یعنی اولا بمانے فویل ہلاکت کے ویل کے مانوں میں فاؤ لال تو پس ہلاکت ہے ان کے لیے یا لائق ہے ان منافقین کے لیے یہ حالت یعنی منافق بےغیرت کے لیے اسی طرح کی حالت یہ لائق ہے ایک ہے غیرتی غیرت والے لوگوں کی حالت کہ وہ جہاد کے حکم کے منتظر ہیں تو ان کے لیے وہ غیرت والی زندگی وہ لائق ہے اور منافق بےغیرت اور بزدل کے لیے یہی حالت لائق ہے کہ جب اسے جہاد کا حکم دیا جائے اور اس پر غشی کے دورے پڑ رہے ہوں تو منافق کے لیے یہی بغیرتی والی حالت یہ لائق ہے یہ منافق اسی حالت کے لائق ہے اور یا اولا بمانے ویل اور ہلاکت کے فولا لہم پس ہلاکت ہے ان منافقین کے لیے تو اولا یہ مبتدا ہے اور لہم یہ اس کی خبر مبتدا اور خبر تو پس لائق ہے ان منافقین کے لیے یہ حالت یا ہلاکت ہے ان کے لیے یہ حالت یا دوسرا معنی یہ اولا دوسری ترکیب یہ ہے کہ اولا یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا جو ہے تو یہ محضوف ہے اولا لہم یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا یہ محضوف ہے تو معنی یہ تو پس ہلاکت اور ہلاکت کو یا سزا کو فلعقاب و او لال ہم یا فل ہلاک او لال پس ایسی سزا یہ لائق ہے ان منافقین کے لیے یا پس ہلاکت یہ لائق ہے ان منافقین کے لیے ان منافقوں کے لیے ایسی ہی سزا لائق ہے اور ان منافقین کے لیے ایسی ہی ہلاکت یہ لائق ہے یہ دو معنی ہو گئے تیسرا معنی یہ طاعت و قول معروف یہ یو لالحم یہ اسے مبتدا بنا لے اور آگے کی جو آیت ہے تو آتن معروف تو یہ اس کی خبر ہے تیسرا معنی یہ ہوگا ف او لال تو آتن وقول معروف ان لائق ہے ان منافقین کے لیے تاب داری تاب اط و قول معروف اور بھلی بات اور اچھی بات ان منافقین کے لیے وہ لائق ہے وہ اطاعت کیا ہے کہ اے اللہ اے اللہ کے پیغمبر ہم جہاد کے لیے تابے ہیں یہی ان کا وہ قول معروف ہے اور یہی ان کی وہ اچھی بات ہے کہ ایسے موقع پر وہ اپنی تابیداری اور انقیاد کا اظہار کریں اور یہی ان منافقین کے لیے لائق ہے بجائے اس کے کہ ان پر بے ہوشی کے دورے آئیں ان منافقین کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ اطاعت اور اچھی بات کا ایسے موقع پر اظہار کریں کہ ہم تابے ہیں اور ہم جہاد کے لیے بالکل نکلیں گے جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے تو ہم جہاد سے پیچھے کیوں رہیں گے ف او وقول معروف یہ تیسرا معنی چوتھا معنی جی یہ آگے سے اسے کاٹ دیں فالحم وہ الگ مستقل کلام ہے یعنی دو معنی تو ہم نے او لالحم کے علیحدہ سے کیے تیسرے معنی میں ہم نے دونوں کو ملا دیا ایک کو مبتدا بنایا دوسرے کو خبر اب چوتھا معنی او لال اسے علیحدہ کلام بنا لیں اور آگے یہ طاعت و قول معروف اسے مستقل کلام بنائے چوتھا معنی یہ ہو جائے گا طاعت و قول معروف اسے مبتدا بنائیں اور اس کی خبر وہ محضوف نکالیں طاعت و قول معروف یہ اللہ کی اطاعت جہاد کے لیے تابے وقول معروفً اور اچھی بات یہ بہتر ہے تمہارے لیے اے منافقوں کہ تم ایسے موقع پر اللہ کے اس حکم کی تابداری کرو اور اچھی بات منہ سے نکالو تابیداری والی بات نکالو بجائے اس کے کہ تم انکار والی صورت بنا رہے ہو اور انکار کی باتیں کر رہے ہو یہ اطاط اللہ کی اور اچھی بات جہاد سے متعلق یہ بہتر ہے تمہارے لیے کسی اور بات کی بجائے معروفن خیر لکم اور پانچواں تو معروفن اسے معروف بنائے اور اس کی مبتدا وہ محضوف ہے تو مبتدا امرنا تو و قول معروف چاہیے یہ کہ یہ منافق یہ کہیں کہ امرنا ہمارا کام تو وہ تابداری ہے اور اچھی بات ہے تو یہ پانچ معنی یہ ہم نے ذکر کیے فلع الحم پس لائق ہے ان منافقین کے لیے یہ حالت تو یا لائق ہے ان منافقین کے لیے تو یہ اللہ کی اطاعت و قول معروف اور اچھی بات ان منافقین کے لیے یہ اس معنی کو ایک ایمانے کو ہم کرتے ہیں کہ جس میں دونوں آیات کے وہ معنی وہ ملا دیے جائیں بس لائق ہے ان منافقین کے لیے یہ منا لائق ہے ان منافقین کے لیے طاعت اللہ کی اطاعت و قول معروف اور اچھی بات یہ ان کے لیے لائق ہے یہ ان کے لیے لائق ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں فضا ازمل امرو فزا ازمل امرو پس جب پختہ ہو جائے کام یعنی مطلب یہ کہ جب جہاد کا حکم دیا جائے یہاں پہ پختہ ہونے کا کام کے پختہ ہونے کا مطلب کیا جب امیر جہاد کا حکم دے کے نکلو جہاد کے لیے تو اس کا ازا کا جواب محضوف ہے اضا شرطیہ کا پر جب کام پختہ ہو جائے جب جہاد کے کام کی پختگی ہو جائے تو آرزو منافق اعراض کرتے ہیں ہو. یہ برا جانتے ہیں جہاد کے حکم کو اللہ خیر اللہم پس اگر یہ پس اگر یہ سچی کرتے اللہ کے ساتھ اپنی بات کو پس اگر یہ سچی کرتے اپنی بات کو اللہ کے ساتھ کون سی بات کون سی بات جو انہوں نے توعتن وقول معروفن یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ اگر انہوں نے یہ بات سچی کر دکھائی ہوتی اللہ کو لکان خیر اللہم تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے یا فلو صدق اللہ اس کا مطلب یہ بھی ہے فلو صدق اللہ پس اگر انہوں نے سچی کی ہوتی اپنی بات اللہ کو پس, پس اگر انہوں نے یہ جی سچی کہی ہوتی یہ بات اللہ سے کیا مطلب یعنی اگر یہ عمل جہاد کے لیے نکلے ہوتے اگر انہوں نے سچ کر دکھائی ہوتی اللہ سے یہ بات یعنی جہاد میں عمل یہ نکلتے لکان خیر الحم تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے کہ جی اس آیت میں جی ایک بڑا گہرا پیغام یہ دیا گیا ہے کہ عام طور پہ جب ایک مومن وہ جہاد کی حالت میں نہیں ہوتا تو چاہیے یہ اور یہ مثلا جس حالت میں آج ہم ہیں عام حالات میں اگر جہاد یہ نہ ہو رہا ہو اگرچہ آج بھی دنیا میں جہاد ہو رہا ہے لیکن اگر عام حالات میں جہاد یہ نہ ہو رہا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کروائیں جیسے آیت کے پہلے جملے سے یہ پتہ چلتا ہے طاطن و قول معروف کہ تم نے جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ جہاد کے لیے اللہ کی تابداری اور اچھی بات یعنی لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا لوگوں کو جہاد کے لیے ترغیب دینا یہ قول معروف ہے یہ بھلی بات ہے یہ وہ اچھی بات ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم جہاد یہ دیا جائے گا اور ہم پر جہاد کا موقع آئے گا تو ہم اللہ کے اس حکم کی تابے داری کے لیے کھڑے ہوں گے پھر جب فضا ازم المرو پر جب کام کی پختگی ہوگی یعنی جہاد کا امل حکم دیا جائے گا تو پھر اس صورت میں فلو صدق اللہ خیر اللہ پر پھر اللہ کے ساتھ اپنی بات کو سچ کر دکھانا پڑے گا کہ ہم نے اللہ سے سچ کہا تھا اے اللہ جب عام حالات تھے جب جہاد کا حکم ہم پر نہیں تھا تو اس وقت ہم نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے ہم نے لوگوں کو تیار کروایا تھا اور اے اللہ اب جب جہاد کا امل حکم آ گیا ہے تو اسی بات کو ہم آپ کے سامنے سچ کر دکھاتے ہیں فلو صدق اللہ بس اگر انہوں نے سچ کر دکھایا اللہ سے اپنی بات لکان خیر اللہ تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے یہ ان کے لیے بہتر ہوتا فہل آسائی تم انتولی تم انتب سدوفل اردے و تق یہ اس آیت کا یہ آسان الفاظ میں مطلب یہ کہ اے ایمان والوں اگر تم لوگ جہاد کو ترک کرو گے تو یہ جہاد کو ترک کرنا یہ زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے اور رشتداریوں داریوں کو ختم کرنے کے مترادف ہے بالکل ایسے ہی جیسا کہ زمانے جاہلیت میں فساد پھیلا ہوا تھا اور زمانے جاہلیت میں لوگوں نے اپنی اسے پارا, پارا کر دیا تھا اور داریوں کو ختم کر دیا تھا کہ آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں مسلمان آج وہ کافروں کا انہیں مارنا اسے ایک جانب کر دیں آج مسلمانوں کا اپنے آپس میں حال دیکھیں فساد فل ارد پوری امت مسلمہ میں وہ عام ہے وجہ کیا ہے جہاد کو چھوڑنا وہ اسرائیل کا کفار کا یہود و نصارہ کا مسلمانوں کو مارنا پیٹنا اسے ایک جانب رکھ دیں مسلمان آج اپنے آپس میں وہ مشتو گریبان ہے فساد فل ارض ان کے اپنے حاکم اپنے ہی رعیت کو اپنے ہی عوام کو وہ پیٹتے ہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں انہیں رسوا کرتے ہیں اور آج اسی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں وہ کفر کی عظمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں کفار ان کی تعظیم ہے ان سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مشتو غریبان ہیں ان کے اپنے ملک میں امن نہیں ہے ان کے اپنے ملک میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور قتل و غارت گری ہے اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں نے جہاد چھوڑا ہے اور پھر اگر کافروں کا حال وہ دیکھیں تو ان کا وہ مارنا پیٹنا ان کا وہ قتل و قتال کرنا وہ الگ سے اس کے اوپر ہے تو عصاط اس کا آسان عنوان اور مطلب یہ کہ جہاد کو ترک کرنا یہ فساد پھیلانے کا سبب ہے اور آپس میں رشتداریوں داریوں کو قطع کرنا رشتے داریوں کو کاٹنا اور قرابت داری کو ختم کرنے کے یہ مترادف ہے جیسا کہ آج مسلمان امت اس میں مبتلا ہے فہل آسائی تم تو پس آیا تم امید کرتے ہو پس آیا تم امید کرتے ہو یا پس آیا تم توقع کرتے ہو ان تولیتم ان تولئتم کے دو معنی مفسرین کرتے ہیں پہلا معنی تولی بمانے ایراس کے فہل آسے تو پس آئے تم امید کرتے ہو ان تولیتم تم کہ اگر تم اعراض کرو جہاد سے اگر تم منہ پھیرو جہاد سے ان تولیتم تم اگر تم اعراض کرو جہاد سے اور یا قرآن سے کیونکہ قرآن جہاد ہی کی تعلیم دیتا ہے دونوں مراد ہیں فہلا سے تم بس آیا تم امید کرتے ہو ان تولیتم کہ اگر تم اعراض کرو گے جہاد سے قرآن سے انتفس انتفس دوفل اردی تو تم فساد کرو گے فل ارد زمین میں و تو قطو اور تم پارا پارا کرو گے ارحام اپنی رشتہ داریاں اپنی قرابت داریاں میں نے آیت کا حاصل معنی وہ آپ کو بتا دیا ہے فہلاس تم بس آیا تم امید کرتے ہو یا اگر اس کا معنی بس آیا تم امید کرتے ہو امن کی تم امید کرتے ہو امن کی کہ امن یہ واقع ہو جائے گا ان طلئی تم اگر تم اعراض کرتے ہو جہاد سے تو تم امید کرتے ہو امن کی نہیں بلکہ امن آنا یہ تو مشکل ہے اگر تم جہاد سے اعراض کرتے ہو تو انتف سدو فل اردے تو تم فساد کرو گے زمین میں و تقطی ارحامکم اور تم ختم کرو گے اپنی رشتے داریاں کیونکہ جہاد کو ترک کرنا اور جہاد سے منہ پھیرنا یہ زمین میں فساد فل ارد اور رشتے داریوں کو قطع الارحام کے مترادف ہے جیسا کہ زمان جاہلیت میں بھی یہی حالت تھی کیونکہ جہاد تھا نہیں جہاد یہ تھا نہیں یا دوسرا مانا ان طول تم فہل تم اور یہ منافقین کو منافقین کا ایک شبہ وہ رد کیا جا رہا ہے منافق کہتے ہیں کہ آج ہم کفار کے خلاف کیوں لڑے کفار کے خلاف کیوں لڑیں کل کو یہ اگر یہ مسلمان برسر اقتدار آ گئے تو انہوں نے بھی تو وہی حال کرنا ہے کہ جو آج یہ غیر مسلم اور یہ دشمنان دین ہمارا کرتے ہیں تو یہ منافق کو یہ تمبی ہے اور یہ تخویف ہے کہ تم مسلمانوں کا اقتدار اس لیے لانا نہیں چاہتے کہ آیا مسلمان بھی یہ کام کریں گے ہرگز نہیں بلکہ جہاد میں خیر ہے اور جہاد تو اصل میں فساد فل ارد کے خاتمے کے لیے ہے اور جہاد تو اصل میں کہ جو لوگ رشتے داریوں کو قطع کرتے ہیں یہ اس کے خاتمے کے لیے ہے فہل آسائی تم تو پس آیا تم توقع کرتے ہو آسائی تم کے معنی توقع کرنا فہل یو توقع تو آیا تم انتظار کرتے ہو یا آیا تم توقع کرتے ہو اے منافقوں ان تولیتم تم کہ اگر تم لوگوں کو اقتدار دیا جائے تولیتم تم جی ان طل تم اس میں دوسری کرعت وہ یہ ہے ان تولیتم تم اے ان تولیتم تولیتم یعنی اگر تمہیں اقتدار سونپا جائے اگر تمہیں اقتدار دیا جائے تو آئے تم یہ توقع کرتے ہو کہ انتف سدو فل اور کہ تم فساد کرو گے زمین میں و تو قطر اور تم رشتہ کو قطع کرو گے یعنی منافق اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ مسلمان بھی کل کو ایسی ہی حرکتیں کریں گے وہ تو سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں کہ جو مسلمان وہ زمین میں فساد پھیلائے اور وہ رشتے داریوں کو قطع کرے وہ سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں بلکہ جہاد تو فساد فل ارد کے خاتمے کے لیے اور جو لوگ رشتے داریوں کو ختم کرتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہے جہاد تو این رحمت ہے تو یہ دو معنی مفسرین کرتے ہیں الاکل اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جن پر اللہ نے لانت کی ہے اصل میں یہ منافق یہ جہاد کے لیے کیوں کھڑا نہیں ہوتا ان پر اللہ نے لانت کی ہے الا اسی وجہ سے وہ جہاد کو رحمت کی بجائے وہ فساد سمجھتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں کہ لانت کی ہے ان پر اللہ نے فَأَسَمَّهُم تو پس بہرا کیا ہے بہرا بنایا ہے انہیں وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ اور اندہ کیا ہے ان کی آنکھوں کو منافق کو اللہ نے قرآن سے اندہ اور بہرہ کیا ہے ورنہ اگر وہ قرآن کو سمجھتا ہوتا تو کبھی بھی جہاد کے بارے میں ایسے نظریات نہ رکھتا منافق اس کی یہ حالت یہ کیوں بنی ہے اصل میں منافق یہ قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتا اسی وجہ سے تو جہاد سے نفرت ہے اور آج امت مسلمہ کے یہ حکمران آج مسلمانوں کی وہ کثرت یہ اس وجہ سے جہاد سے متنفر ہے کہ مسلمان قرآن سے دور جا چکے ہیں افلا یا القرآن تو آیا یہ غور اور فکر نہیں کرتے قرآن میں قرآن میں تدبر نہیں کرتے تدبر اور غور اور فکر تو تب کیا جائے جب بندہ اس کے ظاہری معنی کو تو سمجھے جب ایک بندہ ظاہری مطلب کو ہی نہیں سمجھتا تو وہ غور اور فکر کیسے کرے گا افلا یا تدبرون آیا یہ منافق یہ غور اور فکر نہیں کرتے قرآن میں ام آلہ کلوبن اقفالوہا ام بمانے بلکہ ہے بلکہ اعلی قلوب ان, ان کے دلوں پر اقفال ان دلوں کے تالے لگے ہوئے ہا زمیر قلوب کی جانب بلکہ ان کے دلوں پر ان دلوں کے تالے لگے ہوئے ہیں اصل میں قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور یہی یہ ختم قلب کی تعبیر ہے جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے غور اور فکر نہیں کرتے یہ بڑی آسان نشانی قرآن نے بتا دی یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر ختم قلب کی نشانی ہے اور یہ مہر کی نشانی ہے بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہے تہجد گزار کہے بھلے اپنے آپ کو روزہ رکھنے والا روزہ دار کہے نمازی کہے زکوٰۃ دینے والا کہے جب قرآن میں تدبر اور غور اور فکر نہیں کرتا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی اللہ کی جانب سے اندی نرتدو ان نرتدو اعلیٰ ادبار ہے اور جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے غور اور فکر نہیں کرتے عن قریب یہ لوگ اسلام سے بھی پھر جاتے ہیں اور یہی منافقت یہ ان کے لیے ارتداد کا سبب بنتا ہے دین سے پھرنے کا سبب بنتا ہے ان اللدی نرتدو ان آیات کو پڑھیں اور ان آیات کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کا حال دیکھیں ان آیات کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کا حال دیکھیں حکمرانوں کا حال دیکھیں کہ وہ کیسے کفار کی مدد کر رہے ہیں اور کیسے وہ ان کی تابیداری میں مبتلا ہیں ان الذین اور علی ادبارہم ادبارہ بے شک وہ لوگ کہ جو بے شک وہ لوگ کہ جو پھر گئے ار کہ جو الٹے پھر گئے الٹے پھر گئے کہ جنہوں نے پیٹ دکھائی اور جو الٹے پھرے اعلیٰ ادبارہم اپنی پیٹوں پر اپنی پیٹ پر وہ الٹے پھر گئے اسی کو ارتداد کہتے ہیں کہ اسلام کو خیرباد کہنا اس دین کو ہی چھوڑ دینا بے شک وہ لوگ کہ جو الٹے پھرے اعلیٰ ادبارہم اپنی پیٹوں پر ممباد ماتبئی نلحم الہدا بادش کے کے واضح ہوئی ان کو ہدایت قرآن واضح ہوا جہاد کا حکم یہ واضح ہوا ہدایت سے مراد وہ جہاد کا حکم الشیطان سول لهم شیطان نے مزین کیا ہے ان کو وہ برا عمل شیطان نے ان کے یہ برے اعمال ان کو مزین کیے ہیں کہ اصل میں امت مسلمہ کی یہ باغ ڈور یہ تو تم نے سنبھالی ہوئی ہے اور تم اسلامی قوت ہو اور اسلامی طاقت ہو شیطان نے انہیں مزین کیا ہے ان کو وہ برا عمل اسی طرح کفار کی خدمت اور ان کی تابیداری ان کی پیروی ان کے جوتے پالش کرنا یہ شیطان نے انہیں ان کے لیے مزین کیا ہے کہ اگر تم پر امریکہ کا ہاتھ ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے وہ عمل لال اور امیدیں دلائی, دلائی ہے انہیں امیدیں دی ہیں انہیں شیطان نے انہیں امیدیں دی ہیں کہ امت مسلمہ کے حکمران تو تم ہو تم نے اسلام کی باگ ڈور سنبھالی ہوئی ہے شیطان نے انہیں لمبی امیدیں جو ہے وہ دلائی ہیں ذالکہ للذین ہوں ذالکہ میں اشارہ اس ارتداد کی جانب کہ یہ لوگ یہ دین سے کیوں پھرے یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں یہ منافق ہیں یہ جو دین سے پھرے اور یہ ارتداد یہ دین سے پھرنا بے ان اس وجہ سے قالو کہ انہوں نے کہا لل ان لوگوں سے کری ہوں مانس ثل اللہ کہ جو ناپسند کرتے ہیں اس حکم کو یا اس کتاب کو کہ جو اللہ نے اتاری ہے قرآن کو ناپسند کرنے والے آج کون ہے یہود و نصارہ قرآن کو ناپسند کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں اسی طرح قرآن میں جو نازل کردہ حکم ہے جہاد اس کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ منافق ان سے کہتے ہیں قالدینہ کہتے ہیں یہ منافق ان لوگوں سے کہ جو ناپسند کرتے ہیں اس کتاب کو یا اس حکم کو جو اللہ نے اتارا ہے فی بادل امرے کے عن قریب ہم اطاعت کریں گے تمہارے تمہاری فی باد الامر بعض باتوں میں ہم جی تمہارے تابیدار ہیں ہم تمہارے تابیدار ہیں اور ہم ہر معاملے میں تمہاری تابیداری کریں گے یہ تابے داری ان کی کن چیزوں میں ہے اسلام کی دشمنی میں اس وقت منافق ان کافروں سے قریش سے کفار مکہ سے کہتے تھے کہ تم محمد کے دشمن ہو ہم بھی تمہاری اسی بات میں ہم بھی تمہارے تابے دار ہیں جہاد سے بیٹھنے میں ہم تمہاری تابے داری کریں گے اسی طرح دیگر مسلمانوں کو جہاد سے بیٹھے رہنے کی ہم تمہاری تابے داری کریں گے بیگم رہو ہم انہیں ایسے قرآن کی تفسیر اور ایسے دین کے احکام بتائیں گے کہ بس نماز ہی پڑھو مسلح کو قابو رکھو بس یہی اسلام کافی ہے اسی طرح مسلمانوں کی جاسوسی ہم کریں گے سنتی فی باد المری یہ تمام کام مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں مسلمانوں کی خبر ہم تم کو دیں گے مسلمانوں کی جاسوسی یہ ہم تم کو دیں گے آج بھی اپنے آپ کو یہ مومن کہتا ہے کافروں کی اطاعت کرتا ہے فی بادل عمری عن قریب ہم تمہیں سورہ محمد پڑھ لیں تاکہ آج کا یہ پورا سیناریو یہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی حق اور باطل کو اسی طرح واضح کیا تھا جیسے آج سورہ محمد وہ بالکل فرقان کا وہ کردار ادا کر رہی ہے اور حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دیتی ہے عن قریب ہم بات مانیں گے تمہاری فی باد الامر بعض باتوں میں و اللہ اور یہ باتیں یہ منافق ان کافروں کے ساتھ یہ سرگوشیوں میں اور بند کمروں میں کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ چھپی باتیں اور چھپی میٹنگز کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں کتنی ہی خاموشی سے انہیں اپنی تابے کے یہ گن گاؤ اور تم اپنی تابے کا انہیں یقین دلاؤ کہ ہم تمہاری تابے کریں گے اللہ عالم و اور اللہ جانتا ہے ان کی یہ سرگوشیاں اسرار مزدر یہاں پہ ان کی وہ خفیہ ملاقاتیں اور وہ خفیہ باتیں لیکن اے منافق تم کب تک جہاد سے منہ پھیرو گے تمہاری کتنی زندگی ہوگی آج تم جہاد میں کافروں کے خلاف لڑنے سے مارنے پیٹنے سے ڈرتے ہو لیکن یہ مار پیٹ تو تمہاری مقدر ہے اور تم موت کے وقت کیا کرو گے فقی تو پس کیسا حال ہوگا ان منافقین کا اذا توفت ہو مل جب روح لیں گے ان سے ملائک فرشتے وجوہم و ادبار اور وہ مارتے ہوں گے ان کے چہرے اور ان کی پیٹیں ان کی پیٹ وہ مار رہے ہوں گے جیسے ایک قوت والا شخص وہ کسی کو اسی طرح ٹانگوں سے پکڑتا ہے اور یا سر اور ٹانگوں کو بالکل ساتھ ملا لیتا ہے اور کبھی اسے اس کے چہرے کو مارتا ہے اور کبھی اس کے پشت کو دبر کو مارتا ہے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹوں کو غالب اللہ ذالکہ میں اشارہ اس ضرب کی طرف کہ منافق کو یہ زلیل کیوں کیا جاتا ہے یہ جو منافق کو یہ مار پڑتی ہے اس وجہ سے بے انہم تباؤ اور یہ پانچویں تعلیل ہے اس صورت میں اس صورت میں جیسے کافروں اور ایمان والوں کے درمیان تقابل ذکر کیا گیا تھا بار بار اور ہم نے جگہ جگہ اس کے بارے میں ذکر کیا اس صورت میں ذالکہ کے ساتھ یہ جو علل ہیں اور علتیں ہیں تو یہ بھی بار بار ذکر کی جاتی ہیں پہلی علت آیت نمبر تین میں دوسری آیت نمبر نو میں تیسری آیت گیارہ اور چوتھی ابھی آیت نمبر چھبیس میں گزری اور پانچوی آیت نمبر اٹھائیس اس آیت میں اور اس صورت میں یہ علتیں یہ زیادہ ہیں یہ جو منافقوں کو یہ مار پڑتی ہے اس وجہ سے بے ان نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی ما اس چیز کی اصخت اللہ کہ ناراض کیا ہے اللہ کو نصفی مانا کرتے ہیں کس چیز نے اللہ کو ناراض کیا ہے کس چیز نے اللہ کو غصہ دلایا ہے اے مم ما وطل کیونکہ یہی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا مسلمان یہ منافق یہ کافروں کی مدد کرتا ہے سنتی فی بعد امری مون... کافروں کی مدد کرتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے ان کے ساتھ سرگوشیاں اور خفیہ میٹنگز کرتا ہے رِضْوَانَهُ اور ان منافقین نے ناپسند کیا اللہ کی خوشنودی کو اللہ کی کی کیا تھی کہ تم اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کی خوشنودی کیا تھی کہ تم جہاد کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کی خوشنودی کیا تھی کہ تم مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے تو تم مو سے زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالتے اور دوسری جانب کافروں کی ان کے سٹ سٹینڈ پہ تم سٹ سٹینڈ ہوتے ہو فت آمال تو بس برباد کیے ہیں اللہ نے ان کے اعمال بھلے یہ اپنے آپ کو حاجی صاحب کہتا ہو اپنے آپ کو حافظ صاحب کہتا ہو اپنے آپ کو قاری صاحب کہتا ہو ان کے وہ تمام نیک امال وہ رائے گاہ ہیں اور وہ برباد ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمن اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں مخلصانہ کیوں نازل نہیں کی گئی ایک صورت جہاد پر فَإِذَا ان لطسورتن پر جب نازل کی جائے ایک صورت محکمۃن مضبوط کہ جس میں کوئی تعویل کوئی نسخہ کا احتمال نہ ہو ودو کی رفیع اور ذکر کیا جائے اس میں جہاد کا قتال کا تو تم دیکھو گے ان لوگوں, کے, ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا, بزدلی کا کہ وہ دیکھیں گے آپ کی طرف جیسے دیکھنا اس شخص کا کہ جس پر بے ہوشی آئی ہو فو لالحم پسلائق ہے ان منافقین کے لیے یہ حالت یا بس لائق ہے ان منافقین کے لیے تو اللہ کی تابے داری وقول معروف اور اچھی بات جہاد کے حوالے سے بس جب پختہ ہو جائے حکم جہاد کا تو یہ اعراض کر لیتے ہیں ناپسند کرتے ہیں بس اگر انہوں نے سچ کر دکھائی ہوتی اللہ کے ساتھ اپنی بات کو تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے فہل آسے تم تو پس آئے تم امید کرتے ہو امن کی اصلاح کی انتولے تم اگر تم اعراض کرتے ہو جہاد سے تو تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ امن بغیر جہاد کے اور جہاد سے اعراض کے یوں ہی آ جائے گا ہرگز ایسا نہیں بلکہ, فی بلکہ تم فساد کرو گے فی زمین میں انتفسر اور تم پارا پارا کرو گے اپنی رشتے داریاں جیسا کہ زمانے جاہلیت میں تھا یا فہل آسے تم تو آیا تم توقع کرتے ہو ان طلع تم اگر تمہیں اقتدار دیا جائے یعنی تم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اس وجہ سے تم اٹھتے نہیں کہ اگر میں مسلمانوں کی مدد کروں تو کل کو یہ بھی ایسی حرکتیں کریں گے نہیں ایسا نہیں بلکہ مسلمان وہ کبھی بھی فساد فی الد نہیں کرتا اور وہ قطع الارحام نہیں کرتا بس آیا تم امید کرتے ہو کہ اگر تمہیں اقتدار دیا جائے تمہیں اقتدار سونپا جائے اقتدار تم سنبھالو انتف سیدو فی الارد تو تم فساد کرو گے زمین میں اور تم توڑو گے رشتوں کو ایسا ہرگز نہیں اولائک اللہ دین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لانت کی ہے تو پس انہیں بہرہ کیا ہے اپنی کتاب سے اور انہیں اندہ کیا ہے اور اندہ کیا ہے ان کی آنکھوں کو تو پس یہ غور نہیں کرتے غور اور فکر نہیں کرتے قرآن میں یہ منافق بلکہ ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں بے شک وہ لوگ کہ جو الٹے پھرے اپنی پیٹوں پر بعد کے کے واضح ہوا ہے ان کے لیے ہدایت قرآن جہاد شیطان نے مزین کیا ہے ان کے لیے یہ برے اعمال وام لال اور امیدیں دلائی ہیں انہیں امیدیں دی ہیں انہیں یہ جو ارتداد ہے یہ دین سے الٹے پاؤں پھرنا ہے یہ اس وجہ سے کہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں سے ان کافروں سے کہ جو ناپسند کرتے ہیں وہ کتاب کے جو اللہ نے اتاری ہے اور اس سے پہلے آیت نمبر نو میں آیت نمبر آٹھ اور نو میں کافروں کی یہ صفت ذکر کی گئی تھی بے انہم نہ ما انزل اللہ وہ اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کری ما نزل اللہ کہ وہ ناپسند کرتے ہیں وہ کتاب کے جو اللہ نے اتاری ہے تو یہ منافق ان سے کہتے ہیں کہ آن قریب اور ضرور ہم اطاعت کریں گے آپ کی بعض باتوں میں اسلام کے خلاف ہم تمہاری مدد کریں گے اسی طرح جہاد سے لوگوں کو منع کرنے میں ہم تمہاری مدد کریں گے واللہ عالم و سرارحم اور اللہ جانتا ہے ان کی سرگوشیاں بس کیسا حال ہوگا اس میں تخویف اخروی بس کیسا حال ہوگا جب روح لیں گے ان سے فرشتے موت کے وقت اور ماریں گے ان کے چہرے اور ان کی پیٹیں اور یہ جو مارنا ہے یہ اس وجہ سے کہ ان منافقین نے پیروی کی اس بات کی کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا وَقَرِهُوا اور انہوں نے کیا اللہ کی, نارا اللہ کی رضا مندی کو اور اللہ کی خوشنودی کو فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ تو پس برباد کیے اللہ نے ان کے عامال اور اس صورت میں یہ لفظ یہ بار بار آتا ہے جب انسان کے عامال ہی رائے گاں اکارت اور برباد ہو گئے تو پھر انسان کے پاس رہا کیا یہی تو انسان کا سرمایہ ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ